أحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبتت أعمالهم وفي النار هم خالدون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 اجعلتم سقاية الحاج وعباره المسجد الحرام احرامك من امن بالله واليوم الاخر كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا استهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعذب درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم نعفيها نعيم مقيم فالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمين نحمد و نصلي على رسول <سؤال> کریم ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشراح لصدری و اصدر امری و اخلو لقد طم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علیہ السیدین محمد و علیہ السیدین محمد مبارک و سلم كان کانا للمشرکین مشرک اس قابل نہیں یعنی مشرکوں کے لئے یہ رواں نہیں این مساجد الله کہ وہ تعمیر کرے آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو شاہدین سے ہم اور وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پہ بالکفر کفر کے ساتھ اولا یہ وہ لوگ ہیں خبطت اعمال و کہ ان کے سارے اعمال غارت ہیں ضائع ہیں وہ فن خالدون اور یہ جہنم میں رہیں گے آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سورہ توبہ میں ساری تفصیل جو ذکر ہو رہی ہے کفار اور مشرقین سے برات کا اظہار اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کفار اور مشرقین سے کوئی عہد نہیں ان کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ان کو چار مہینے کا ٹائم دے کے ختم کر دیا گیا ٹھیک ہے اور ان کو یہ بھی میسیج دیا گیا کہ اس سال کے بعد تم لوگ حج حجکلی بھی نہیں آ سکتے اور جو العرب کو مکہ کو اور جو حجاز کے علاقہ ہے اس کو خالی کر دو تو اس میں پھر ایسے بھی لوگ تھے جو مسجد حرام کے متولی تھے ان کی خدمت کرنے والے تھے اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے تھے اس کے قص غلاف کو چڑھانے والے تھے تو وہ لوگ پھر فخر کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم تو دیکھیں جی اگر ایمان نہیں لے آئے نبی کے تعلیمات کا انکار کیا اس کو ہم سچے نبی ہی نہیں مانتے تو اس کی تعلیمات کا انکار کیا لیکن ہم تو مسجد تعمیر کرنے والے ہیں مسجد حرام کو آباد کرنے والے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں اس کو غلاف چڑھانے والے ہیں اور جو یہاں پہ مہمان آتے ہیں ان کی خدمت کرنے والے ہیں تو اس کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی نیگیٹ کر دیا کہ نہیں یہ جو مطلب کہ مسجد کی تعمیر کا کام ہے یہ ان کے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ اللہ کی گھر کو تعمیر کریں تو کہا جا رہا ہے کہ ماکانہ لالمشرقین مشرق کے لیے یہ زیبان ہی رواں نہیں مشرق اس قابل ہی نہیں ہے یعنی ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے ان کا شرک اور کفر کے ساتھ اللہ کے ہاتھ کوئی عمل قبول نہیں امر مساجد اللہ کہ اللہ کی گھر کو تعمیر کرے اب مسجد سب سے جو بڑی مسجد ہے جہاں سے مساجد شروع ہوئی ہیں ان اول اباس للہزب بکت مبارکہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ وہ مسجد حرام ہے اور اس کے علاوہ اس کے ذمن میں دوسری مساجد بھی سارے آ جاتے ہیں کہ کافر اور مشرق جو ہے وہ کوئی دوسری مسجد بھی نہیں بنا سکتے اور اس کے متولی بھی نہیں بن سکتے ہاں اگر کسی علاقے میں مشرق یا کافر کوئی مسجد کے لیے چند دینا چاہے اور وہ مسلمانوں پہ کوئی احسان نہ کرے ٹھیک ہے تو اس کا چندہ قبول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ پھر کچھ مراد چاہتا ہو یا مسجد میں دخل چاہتا ہو تو اس کا چندہ یا اس کی کنٹریبیوشن قبول نہیں ہوگی اور مسجد کی تعمیر میں اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہوگا حالانکہ جن کی اپنی حالت کیا ہے شاہدین عالانس بالقف مسجد کی ٹی خدمت کر رہے ہیں مسجد احرام کی خدمت کر رہے ہیں لیکن اپنی اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں عیسائیوں سے پوچھے کون ہوتے ہو تو وہ کہتے کہ ہم عیسائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آنے کے بعد کوئی اور دن قابل قبول نہیں وامیبر غیر فلاق بلام ہو قابل قبول کوئی چیز نہیں ہے. اسلام کے آنے کے بعد پچھلے سارے مذاہب جو ہیں وہ کینسل ہیں تو عیسائی سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ میں عیسائی ہوں یہودی سے پوچھو تو وہ کہے گا یہودی کہ ہوں اور جب ان مشرقین سے پوچھا جاتا کہ تم لوگ کون ہو تو وہ اپنے آپ کو وہ بتوں کے ساتھ نسبت دیتے تھے کہ ہم ان کو ان کے فالوور ہیں جیسے ہو ب اللہ مناط اور جب بھی ان کی جنگ ہوتی تھی جب بھی ان کی کوئی مارکا ہوتا تھا تک کسی کے ساتھ تو اس میں اس کے وہ نعرے لگاتے تھے جیسے اس میں غز ووت کے موقع پہ ابو سفیان نے اہل یا ہوبل کہ ہوبل کی, کی جے ہو تو اس طریقے سے سمجھ لے کہ وہ کو اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کا ہیں اور دوسرا جس وقت یہ طواف کرتے تھے تو طواف میں بھی انہوں نے وہ ترقی ہوئے تھے طواف تو اللہ کے گھر کا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن بتوں کے آگے جس وقت طواق میں گم رہے ہوتے تھے تو اس کو ان کو سجدا کرتے تھے بتوں تو یہ اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں کفر کی اور جو تلبیہ پڑھتے تھے یہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو واز فنا صبل حج کہ لوگوں میں اعلان کر دو تو وہ ایک پہ چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سب جگہوں تک پہنچایا اور اس نے تبیہ پڑھا لب بیک اللہ بیکلا شریک الگ الب الحمد لا شریک الگ الب ان تو یہ تلبیہ پھر اس کے بعد یہ تلبیہ جو بھی طواف کے لیے آتا تھا اور یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ یہ عمرہ کرتے تھے طواف کرتے تھے تو وہ طلبیہ پڑھتے لیکن جو کافر اور مشرق تھے یہ جب تلبیہ پڑھتے تو یہ بھی یہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن تلبیہ کیسے پڑھتے کہ لب بیک الحمہ لا شریک الگ اللہ شریکن ہوک یملک ہو مام الک یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کو آپ نے شریک کیا ہے اور جن کے ملکیت میں کچھ آپ نے دیا ہے اور ان کا مالک بھی تو ہے تو مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی انہوں نے شریک کیا اور ان سے وہ ڈرتے بھی تھے کہ حبل نقصان نہ پہنچائے لات نقصان نہ پہنچائے مولاد نقصان نہ پہنچائے ان کو خوش کرنے کے لیے ان پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ان کو پلیز کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے کام تو بڑے اللہ کرتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کام ان کی بھی سبورت کیے ہیں کسی سے جیسے سفر پہ جا رہے ہوں تو وہ فال نکالنا ان سے اجازت لینا اور اس طریقے سے بچے کے لیے دعا کرنا بارشوں کے لیے الگ بت ترکے ہوئے تھے اس طریقے سے فصلوں کے لیے الگ تھے تو ہر بدھ سے الگ الگ منت جو ہے وہ مانگتے تھے تو یہ اپنی اوپر کفر کی گواہی اور شک کی گواہی جو ہے دے رہے ہیں پھر کا مسجد سے کیا کر اٹس نن آف یور بزنس کیا آپ مطلب کہ اللہ کی مسجدوں کو بنائے اور اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے اولائے کہ حبت ان کے سارے اعمال ضائع ہیں اسلام نہیں ہے تو کوئی نیک عمل ان کا قابل قبول نہیں ہے کافر عیسائی یہودی جتنی بھی نیک امال کریں اچھے اعمال کر لیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی یعنی دنیا میں بھی بے سال ہے کہ جیسے آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ ان کا ویزا لیں انٹری کرائیں پاسپورٹ پہ اور پھر مطلب کہ انٹر ہو جائیں تو اللہ کے جنت میں جانے کے لیے ایمان لا اللہ محمد رسول اللہ اس کی شہادت دینا جو ہے یہ مست ہے اس کے بغیر آپ اس ملک میں جنت کی ملکیت میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے آپ بھلے کتنے بھی اچھے ہو ہم لوگ آج کل یہ یہ تھوڑے سے اس میں دھوکہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سوشل ورک میں بڑے تیز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا میں ان کا بدلہ دے رہے ہیں اور یہی بدلہ ان کے لیے کم ہے کہ آپ مسلمانوں سے بھی اوپر وہ جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان جو ہے وہ قبول نہ کرے تو یعنی اس دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یار تافروں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں عیسائیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں یورپ والوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں وہ ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ منفی ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے ایمان لانے والے جو ہے وہ نہیں ہیں تو اس دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہیں آج بھی اگر کوئی جیسے راستے میں بھی ابھی جب آ رہے تو وہ حدیث شریف کا مفہ میں نے بیان کیا فرنے کا دور ہے کہ صبح بندہ مسلمان ہوگا شام کو کافی ہوا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافی رہا ایسی بات زبان سے نکل جائے گی جو شرکیہ بات ہوگی ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ ہر وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ زبان سے حرکت سے عمل سے اسلام کا استفاف نہ ہو جائے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے بندہ شرک اور کفر کا مرتکب ہو کیونکہ اس سے سارے آپ کے جتنے بھی پچھلے امال ہیں ملٹی پلائڈ زیرو زیرو ہو جاتے مکمل آپ نے کتنے سال نمازیں پڑھی روزے رکھے حج تلاوت کیے سب کچھ تو ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ وہ بالکل آپ کا جو ہے وہ بیلنس شیٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے اور فرنر اور یہ رہیں گے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے وہ ایسے ہے کہ ان کا چھٹکارہ نہیں ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے ان مساجد اللہ بے شک مسجدوں کی تعمیر تو وہ کریں گے اور مسجد کو آباد وہ لوگ کریں گے من عام اللّہ الاخر جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر وہ اقام الصلاح اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں وہ عادت اور زکوٰۃ دینے والے ہیں یخشا الا اللہ اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے فعصا پس امید ہے الایکا ان لوگوں کے بارے میں ان یکون من المحتین کہ وہ ہدایت پانے والے ہوں سیدھے راستے پہ ہوں اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایمان کے لیے جو شرط ہے سوری مسجدوں کی تعمیر کے لیے جو شرط ہے وہ ایمان ہے پہلے مومن کا یہ کام ہے مومن کی یہ شان ہے مومن کا یہ اعزاز ہے کفار کو تو یہ زبان ہے ہی رواں ہی مشرقین کو کہ وہ مسجد بنائے ہاں مومن کا اعزاز ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں گے تعمیر کریں گے یہاں جو یامر کا لفظ ہے یہ آباد کرنے سے ہے آبادی میں عمارت کی آبادی بھی آ جاتی ہے ان کی مینٹیننس بھی آ جاتی ہے صفائی بھی آ جاتی ہے اور اس کو ذکر اور عبادت سے آباد کرنا بھی آ جاتا ہے تو یہ سارے مسجد کے کام ہیں تو مسجدوں کو آباد کریں گے مسجدوں کی تعمیر کریں گے وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں کس پہ اللہ پہ یہاں پہ اللہ کا ایمان کا ذکر کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہے ان کی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں احمد کی بھی حدیث ہے احمد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ پر ایمان کیا ہے تو صحاب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ایمان باللہ میں ایمان بر رسارت ایمان بحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ داخل ہیں اس کے بغیر اگر کوئی بندہ صرف لا الہ الہ الہ الہ الہ کہے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ پڑھ کے ساتھ تو وہ تب ہی اسلام میں داخل ہو سکتا ہے تو ایمان باللہ میں ایمان بلسالت بھی آ گیا ہے بلیوم اللہ اور آخرت کے دن پر اب یہ جو مسجدوں کی تعمیر ہے تو وہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو آخرت پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دیں گے تو تب ہی وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے آباد کر سکتا ہے اسی وجہ سے اگر آخرت کا کسی کا یقین نہ ہو تو وہ دنیا میں کیوں خارج کرے گا اللہ کا گھر بنائے گا یا عبادت کرے گا یا ذکر اذکار کرے گا تو ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت یہ لازمی ہے اس کے بغیر نیک عمل کی توفیق ہوتی ہی نہیں نیک عمل کے لیے کوئی آپ کو موٹیویشن ہے ہی نہیں جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آگے ہمیں کچھ ملنا ہے اس کے بدلے میں تو بندہ پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے اور جو کیا دے گا اس پہ کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا جو مسجدوں کو بناتے ہیں من بنا للّہ مسجد جو اللہ کے لیے ایک مسجد کو بنائے جب تر وجہ اللہ کی جس میں وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہو بن اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر اس نے اپنے حساب سے ایک گھر اللہ کا گھر بنایا ہوگا مسجد بنائی ہوگی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے حساب سے اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بس نہیں ہے ہماری تو مدعے کی اتنی نہیں ہے کہ ہم مسجد بنائیں ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر کی روایت ہے حضرت ابن عباز کی روایت ہے بکریم اسلم نے فرمایا کہ جس نے اتنی سی مسجد بھی بنا دی جس طرح ایک قطات پرندہ ہوتا ہے ایک پرندے کا نام قطات آیا ہے حدیث میں کہ قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر تو اس کو بھی اللہ جنت میں گھر دے دیں گے اور بہت بڑا گھر دے دیں گے تو قطات پرندے کی پھر میں نے حدیث میں تو اس کی تشریح نہیں ہے بہت ساری میں نے پھر اس کی پوری بدع کے ریسرچ کے کی, کی قطات پرندہ کیا ہے تو یہ جو وہ ہے کیا نام ہے سینڈ گراوز جس کو تیتر یا بھٹ تیتر یا اس طرح کوئی نام دیا جاتے ہے اردو میں تو یہ اور اس کی مطلب ہے کہ جو احادیث میں پر تفصیل آئی ہوئی ہے کہ یہ زمین پہ گھر بناتا ہے درخت کے اوپر گھر نہیں بناتا ہے کسی پہاڑ پہ نہیں بناتا زمین کے اوپر ایسے تھوڑی سی جگہ بنا لیتا ہے اس میں یہ ٹینکیں وغیرہ جمع کرتے ہے اس کے اندر انڈے دیتا ہے زمین کے اوپر تو اتنی سی بھی جگہ مطلب کہ کوئی مسجد میں یعنی یا اس میں کنٹریبیوشن کر دے تھوڑی سی کنٹریبیوشن اس میں کر دے تو کچھ نہ کچھ جگہ تو بن جاتی ہے ایک اینڈ کی جگہ تو بن ہی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک اینٹ مسجد میں صدقہ کر دے تو وہ کسی غریب کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا جو اتنی بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے جیسے پرندے کے گونسلی کی جگہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا سراج روشنی کا انتظام کیا چراغ لگا دیا تو جب تک اس کی روشنی رہتی ہے آسمان کے سارے فرشتے اس کے لیے مفرتی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے نے عرش فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرص کو پکڑا ہوا ہے اور اردو سردیس میں آیا ہوا کہ آٹھ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا وہ بھی ان کے لیے مرفرت کی دعا کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی نئی مسجد بنائیں جو مسجد ہے اس میں کام چل رہا ہے مینٹیننس چل رہی ہے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ پیسے دے رہا ہوں اس سے آپ مینار بنائیں یا محراب بنائیں کسی اسپیسیفک چیز کے لیے تو سارا پانچ لاکھ کی بھی دے دیں دس لاکھ کی بھی دے دیں جتنا بس ہے ایک روپے کی بھی دے دیں اخلاص کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے اور اس کے بدلے بہت بڑا جو ہے وہ عجر ملے گا تو یہ مسجدوں کی تعمیر کا یہ ہے لیکن مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں جیسے آج کل رواج بن رہا ہے دنیاوی کاروبار یا دنیاوی باتیں جو ہے سخت منع ہے اور اس پہ بہت بڑی نکیر آئی ہوئی ہے کہ جیسے اگر کسی نے آدی شریف میں آتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو جیسے اُنٹ گم ہو گئی ہو آدھی سے کے پاس اور اگر کوئی آ کے مسجد میں اعلان کر دے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے کسی کو معلوم ہو تو بتا دیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اونٹنی کو آپ کو واپس نہ کر دے اور اس طریقے سے اگر دنیا کی باتیں ہو رہی ہے تو اس کی بھی بڑی لکیر ہے یہ آخرت کی نشانی میں سے کہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی شور و شرب کی اور اس کی باتیں جو ہے وہ کریں آج کل دیکھتے ہیں اگر کوئی مسجد تو پہلے جلدی جاتا نہیں موبائل پہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ رہ گئے آدھا منٹ رہ گئے تو تب تک ویرولہ نکل جاتی ہے ل... لیکن جو لوگ پھر تھوڑا پہلے چلے جاتے ہیں یہاں تو الحمدللہ یہ معاون نہیں قرآن کو لیتے لیکن ہمارے ملکوں میں تو وہ سارے پھر جمگٹا بنا کے پھر وہ دنیاوی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تو اگر جائز باتیں مطلب کہ جائز نہیں ہیں تو پھر فضول باتیں تو اور بھی وہ برا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ بنائیں گے جو اللہ بھی ایمان لانے والے ہیں اور آخرت بھی ایمان لانے والے ہیں وہ اقاب اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں پھر مسجد کیوں بنائیں گے اس میں اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی نماز ادا کریں گے عبادت کریں گے اور یہ جو اس میں ہے ایک مسئلہ اس میں ذکر ازکار بھی سارے آ جاتے ہیں اور یہ ایمان باللہ کی ایک نشانی ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوگا تو وہی وہ اللہ کے آگے سجدہ جو ہے وہ کرے گا اپنے سر کو جھکائے گا کسی غیر معبود کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکائے گا اور اس سے پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی مسجد کہ جو اعمال ہیں اس میں سب سے جو بہترین ہے وہ اللہ کا ذکر ہے کہ یعنی نماز بھی وکیل صلاح تعلیٰ ذکر کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے تاکہ میں آپ کو یاد آ جاؤں اور اللہ کی یاد دہانی وقوف فکل بھی آپ کو حاصل ہو کہ ہر وقت آپ اللہ کو یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دردار اللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو آپ کے مالے کے نزدیک سب سے اوپر اور اعلیٰ عمل ہوں جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہو کہ جو دنیا میں آپ اللہ کے راہ میں سونا اور چاندی خرچ کریں اور اس سے بھی بڑھ کے ہو کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور آپ کافروں کو قتل کریں کافر آپ کو قتل کریں اس سے بھی بڑھ کے ہو صاحب نے کہا ضرور بتائی تو نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ اللہ کیسے کر یہ اس سے بھی بڑھ کے لیکن جو مطلب کامال اعمال بتائے جاتے ہیں تو یہ ٹائم ٹو ٹائم کسی چیز کی اہمیت کسی وقت بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی اہمیت کسی وقت بڑھ جاتی ہے جیسے نماز کتنی اہم چیز ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے لیکن جس وقت جہاد کا ٹائم تھا غزبہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قزا ہوئی ہے شاید پہلے پتہ ہو آپ کو یا نہ ہو چار نمازیں غزب خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قزا ہوئی ہے وہ خندق کردے میں اور مسلمانوں کے دفاع میں اتنے مصروف تھے اس طریقے سے اگر آپ کے والد بیمار ہیں بیوی مریضہ ہیں کوئی ایسے ان کو دیکھنے والا نہیں تو آپ کی اگر جماعت نکل جائے نماز قضا ہو جائے اس وقت میں حکم یہ ہے کہ ان کی تبرداری کرو تو اسلام آپ کو ایک بڑا کلیئر کٹ آئیڈیا دے رہا ہے لائف گزارنے کا لیکن ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ پہ نظر ہو آخرت پہ نظر ہو اللہ کی گرم کو آباد کریں اور جو اللہ کی گرم کو اس طرح آباد کرتے ہیں ذکر اسکار سے نماز کے لیے جانے سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجدوں کو جانے والا ہو مسجد کے جانے کا عادی ہو تو اس کو ایمان کی بشارت دے دو اس بات کی شہادت ہے کہ وہ ایمان والا ہے اور جو مسجدوں میں جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے اور حدیث قدسی میں آتا ہے اور دوسرے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ گھر میں وضو کر کے مسجد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے اور میں اس کا میزبان ہوں تو جو مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام لازمی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اکرام کرتا ہے کس طرح اکرام کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمت سب اس کے لیے وہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے لیکن ہمیں نمازوں کو نماز بنانا چاہیے ٹھیک ہے ایک مطلب ایک روٹین نئی بنانا چاہیے اس پہ کچھ لینا چاہیے اللہ سے اللہ سے مانگنا چاہیے اسی وجہ سے جو سٹارٹرز ہوتے ہیں دین کے راستے کے سٹارٹرز تو ان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ذکر سے ہوتا ہے کہ آپ جب زیادہ ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو اس کے بعد پھر سیکنڈ لیول کے ہوتے ہیں ان کو نماز سے سوری ان کو قرآن سے زیادہ جب آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے اور جو پھر لاسٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز سے بہت زیادہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ایک سجدے میں وہ اتنے اللہ کے قریب جاتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا بہت سال پہلے کہ مولانا فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی گزرے ہیں بزرگ اور عالم گزرے ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ میاں میرے بو لے رہا ہے تو اتنی مطلب ہے کہ ان کو وہ سکون اور وہ ملتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا ارحنا یا بلال اے بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ یعنی اذان دو تاکہ ہم اللہ کی نماز سے وہ پڑھ لیں تو یہ پھر مطلب ہے کہ اس طریقے سے تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ نہ ہمیں ذکر سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ تلاوت سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ نماز سے فائدہ ہو رہا ہے تو ابھی ہم مطلب ہے کہ ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں جا رہے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں میں اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے مانگے توفیق مانگے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے یا اللہ جو جو میں جتنا بھی گیا گزرا ہوں بس آپ کا بندہ نہ ہوں آپ مجھے قبول کر لیں یہ میرے سارے اعمال جو ہے قبول کر لیے. پھر قیامت کے دن آپ کی کوئی کمی کو تائی ہوگی نا تو وہ عذر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عذر قبول کرے گا اللہ تعالیٰ مطلب کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی عذر پیش کر دیا اور وہ کہے گا کہ گٹ لاس جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے انٹرٹین کرتا ہے آپ کو ان شاء اللہ بھی, بھی علماء لکھتے ہیں کہ اسی پہ بھی, بھی جو آپ اللہ کے سامنے عزر پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ نہیں ہو سکتا مجھ سے یا کمزوری ہے کوشش کرتا ہوں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اللہ سے باتیں کرو تھوڑا سا اپنا مطلب کہ عرضی اللہ کے ہاں پیش کرو تو اللہ تعالیٰ اس عرضی کو بھی اس عزر کو بھی قبول کریں گے اور قیامت میں رسوا جو ہے وہ نہیں کریں گے وہ آتا اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایک مسئلہ یہ تو مطلب کہ انسان کی پرسنل گروتھ کے لیے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق حقوق اللہ کے حساب سے ہو گیا آ تو زکوات وہ زکوات بھی دیتے ہیں مسجد بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسجد میں چونکہ زکوات کا پیسہ لگتا نہیں ہے تو زکوٰۃ کا پھر الگ سے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی زکوات دیتے ہیں یہ نہیں کہ مسجد میں پیسہ لگا دیا پچاس لاکھ لگا دیا تو اب دو سال پانچ سال میں نے زکوات نہیں دی نہیں وہ لوگ زکوات بھی جو ہے وہ کرتے ہیں میں مالی معاملات تو یعنی سوسائٹی کا جو فائدہ ہے تو سوسائٹی میں بھی آپ اپنا رول پلے ہے جو غریبوں کی ہے مسکینوں کی ہے ان کی مدد کرنی ہے اور یہ بات بھی شرط ہے کہ آپ نے حلال کا پیسہ جو ہے اللہ کے گھر میں لگانا ہے حرام کا پیسہ نہیں کچھ لوگ حرام کماتے ہیں پھر ہر سال حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور مسجدوں کو بناتے ہیں دس لاکھ دے دیا پچاس لاکھ دے دیا ٹھیک ہے تو اگر اس نیت سے دے دیا کہ اس پہ مجھے ثواب ملے گا تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا پیسہ حرام کا ہے سود کا پیسہ ہے دوسرا مطلب ہے یہ ناجائز پیسہ ہے اور آپ نے ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیا یا مسجد میں لگا دیا تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا جیسے آپ کے سامنے شراب ہے شراب پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے پیتے وقت بسم اللہ پڑھ دیں تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یعنی یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بہت زیادہ مطلب کہ احتیاط کرنی چاہیے اس وجہ سے حلال رضے کی کوشش کرنی چاہیے اور سوسائٹی میں بھی اپنی کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے ولیم اللہ اور نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے اللہ کے علاوہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا لا خاف ن علاؤ متعل یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ملہ بن گیا یہ فلانا بن گیا یہ آج کے دور کا انسان نہیں ہے نہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے آج کل کوئی تھوڑا سا دیندار ہو جائے نا داڑھی رکھ لے یا کوئی دین پہ چلنے لگے تو ان کو سو تانے سننے پڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مسجدوں پر بات کرنے والے ہیں تو وہ مطلب کیس اس پہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں گے ایک ہوتا ہے طبی خوف جیسے سانپ سے ڈرنا بچوں سے ڈرنا کوئی بلی سے ڈرتا ہے کوئی کتے سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جس وقت اثاث اجدا بن گیا تو حض و لحف کہ اس کو پکڑ لے اور ڈرو نہیں فوج فوج صفی نفسی خیفا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ اور بے چینی اور خوف محسوس کیا یہ جو نیچرل خوف ہے یہ نہیں جو تبھی خوف ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو پھر مجھے یہ نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو اللہ کے سوا وہ کسی سے جو ہے وہ نہیں ڈرتے فعص پس امید ہے اولا کا یقن من البترین کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ جو اللہ پہ ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے نماز قائم کرے زکوۃ دیا کرے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو ان کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں مشرقین تو کہا کرتے تھے کہ ہم ہی جنت جائیں گے ہم اللہ کے گھروں کو بنانے والے ہیں مہمانوں کو پانی پلانے والے ہیں دوسرے کام کرنے والے ہیں تو اس میں یہ نگیٹ کیا جا رہا ہے اس کی منفی کی جا رہی ہے کہ تم کس خاتے میں ہو بھیا جو مومن یہ سارے کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی امید ہے ان کے بارے میں بھی امید ہے کہ یہ ہدایت پانے والے ہیں اور دوسرا اس میں جو لطیف لگتا ہے کہ جیسے مطلب ہے کہ بادشاہوں کا کال ہوتا ہے جب دنیا میں بھی کسی بادشاہ کے پاس یا بڑے آدمی کے پاس جو آپ سے وجہ میں بہت بڑا ہو جب ان کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ پرامز نہیں کرتا کہ یقیناً اس طرح مطلب کہ کوئی الفاظ کہہ دیتے ہیں تو یہاں پی بھی آسا جو ہے جب اللہ آسا کہہ دیتا ہے کہ امید ہے تو یہ یقین کے ہاتھ پہ ہے مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ یقین کے ہاتھ پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسا ہو ویسے ہم میں وہ یوز کریں گے تو وہ امید کے معنی میں آئے گا معنی اس کی امید ہے ہر ترجمے میں امید لے کر جائے گا لیکن جب اللہ کی طرف سے ہو تو یہ یقیناً یہ لوگ ہدایت پانے والے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ کس کی طرف سے بولا جا رہا ہے تو اس کے حساب سے بھی معنی بدل جاتا جیسے چھوٹا بڑے کو گفٹ دیتا ہے نا تو اس کو گفٹ نہیں کہتے نا پریزنٹ کہتے ہیں اور بڑا چھوٹے کو دو تو, تو اس کو گفٹ کہتے ہیں تو اس طریقے سے جب اللہ نے ایسا کا یوز کیا ہے تو یہ یقیناً کے لیے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پیلانا اور مسجد کی تعمیر کرنا مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس کے برابر کر دیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا و جاہل فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا لا تعاون یہ برابر نہیں ہے عند اللہ اللہ کے واللہ و اللہ دِل قوم اور اللہ نہیں ہدایت کرتے نہیں راستہ دکھاتے ظالم قوم کو جو کم ظلم کرنے والی ہے حد سے نکل جانے والی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے جس وقت حضرت عباس رنو جوسلم کے بہت پیارے چچا تھے اور بہت محبت نبی قلعہ وسلم اس کو لیکن ایمان نہیں لائے تھے اور غز بدر میں قید بھی ہو گئے تھے تو وہاں ان کو لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے جو اس سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے ان کو تانا دینے لگے کہ دیکھو مطلب ہے کہ تم لوگ ایمان میں بھی پیچھے رہ گئے اور یہ ساری چیزیں باقی لوگ آپ سے آگے نکل گئے اور ابھی تک تم لوگ کافر ہو مشرق ہو یہ ان کو تانے دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے ایمان اور جہاد میں آگے نکل گئے لیکن ہم تو مسجدوں کی تعمیر کرنے والے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں اللہ کے جو مہمان آتے ہیں ان کو ہم پانی پہ ہیں ٹھیک ہے اور قسبہ غلاف چینج کرتے رہتے ہیں اس کو جب وہ پرانا ہو جاتا ہے اور جو مہمان آتے ہیں ان کی ضیافت کرتے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں اور ایک تو مطلب ہے کہ یہ بات کہ اس پہ جب نبی كیمیہ وسلم کو پتہ چلا تو یہ نبی كیم وسلم طلاق وقت مائی كہ نہیں یہ جو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت بنانا یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ كے ال پہ ایمان لائے اور اس پہ جہاد کرے دوسری روایت اس كی اس میں ہے شان میں کہ ایک دفعہ یہ حضرت عباس اور حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ میرے ہاں تو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ کعبہ کی یعنی آبادی اور اس کی چابی میرے پاس ہے اس سے بڑا اعزاز میں کسی انسان کے لیے نہیں سمجھتا میں جب چاہوں وہ حرم شریف میں جا کے بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے رات گزار لوں تو حضرت عباس فرمایا کہ میں تو مطلب ہے کہ کسی وقت بھی یہ حاجیوں کو پانی پھیلاتا ہوں میری ذمہ داری ہے پہلے زمزم کو کو ادھر ہی تھا وہ کنویں سے پانی نکال کے اور پھیلاتے تھے تو میں تو کسی وقت بھی مذہب نے جا کے پوری رات گزار سکتا ہوں اور اس سے بڑی سعادت کیا کہ اللہ کے مہمانوں کو میں پانی پھیلاتا ہوں فضرت علی نے کہا تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو میرے لیے یہ فضیلت کم ہے کہ, کہ کوئی مسلمان ہوئے نہیں تھے اور ان سب سے چھ مہینے پہلے میں اللہ کے رسول کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا ٹھیک ہے تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی یہ عیت تلاوت کی اور ایک اور روایت ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعلح کی روایت ہے کہ مسجد نبی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ میں کچھ باتوں پہ مطلب کہ وہ ڈسکشن شروع ہو گئی ایک صحابی نے کہا کہ سب سے جو میری نزدیک بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر میں پیسہ ڈالو اس کو تعمیر کرو دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ جو حاجیوں کو پانی پہلانا ہے یہ سب سے افزالہ مل ہے جو حاجیوں کی خدمت ہیں. ती, ती, ہے ٹھیک ہے تیسرے نے کہا کہ نہیں اللہ کے راستے میں یہ حاج جو ہے یہ سب سے افزالامل ہے اسی دوران جمعہ کا دن تھا حضرت عمر عمرہ نکل آئے اور ان کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا مسجد میں شور نہ کرو آرام سے بیٹھو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبی کے لیے نکلیں گے تو اس کے بعد میں خود ان سے پوچھوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جمعہ کی نماز کے بعد پوچھا گیا نبی کریم وسلم نے یہ آئے طلعت فرمائی حجحال تم سے کہا کیا تم بنا رہے ہو حاجیوں کو پانی پلانا وہ عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی آبادی کمن آمن اب والیوم الاخر اس بات کے برابر کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے و جہاد فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یعنی ایمان اللہ پر اور آخرت پر اور جہاد فی سبیل اللہ یہ مسجد حرام کی تعمیر سے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بہت بہتر ہے ہاں مئ ہو تو پھر یہ بھی فضیلت کی چیزیں ہیں لیکن ایمان لائے بغیر یہ کام جو ہے یہ سیکنڈری ہے اور ایمان جو ہے آخرت پر اور اللہ پر اور اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے یہ بہت افضل یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے اللہ ظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ظالم کون وہی جو شعر کرنے والے ہیں ان شیر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ شعر کرنے والے ہیں تو کسی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ استعمال کرنا ٹھیک ہے نا مس پلیس کسی چیز کو رکھنا اس کو ظلم کہتے ہیں عربی کا جو لفظ ظلم ہے نا کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ رکھنا عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور یہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے اس طریقے سے مطلب ہے کہ جیسے ورک پلیس پہ ایک بندہ ایک پوسٹ کا اہل ہے اس کو ہٹا کے کسی اور پوسٹ پوسٹ پر بٹا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے تو ظلم کا بڑا وسیع مفہوم ہے تو لوگ جو ایمان لائیں اللہ پر ہجرت کی وجہ سبھی للہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا بے اموال اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ ان کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اولاحم الفائزون اور یہ لوگ جو ہے منزل مقصود پہ پہنچنے والے ہیں مراد کو پانے والے ہیں کامیاب ہیں فائز کامیاب کس طرح کامیاب جو اپنے مراد کو منزل مقصود کو پہنچ جائے تو اس کو فائز کہا جاتا ہے تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, یہاں پہ شرائط بیان کی جا رہی ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں کن لوگوں کو اللہ جنت دیں گے اور کن لوگوں کو کامیابی کی کنجی بتائی جا رہی گارنٹی دی جا رہی کہ یہ لوگ کامیاب ہے تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ایمان لائے ایمان سب سے بڑی شرط اور میں ہمیشہ کرتا ہوں کہا کرتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر رات سونے سے پہلے کئی دفعہ صرف ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کر الحمد للہ اللہ ہدایت نہ دیتے ایمان پہ نہ رکھتے تو ہم بھی کسی بدھ کے آگے جو ہے وہ سچدریز ہوتے نوض بلّہ ہر کسی کو بھگوان سمجھتے نوزب اللہ تو یہ اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے تو سب سے بڑی بات جو ہے جو کامیاب لوگوں کی ہے وہ ہے اللہ پر ایمان اور پھر وہ حاجر پھر جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا فی سب للا اللہ کے راستے میں بے اموال احمان فسین اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اب ہجرت اب تو ہے نہیں اب ہم کیا کریں اگر یہ فضیلت پانا چاہتے ہیں یہ تو صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی اور وہ یہ فضیلت ہمیں بھی مل سکتی ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہماری ہجرت یہ ہوگی چونکہ ابھی اسلامی حکومت ہے نہیں ہم ہجرت کر نہیں سکتے اور نہ وہ ہے حکم ہے ٹھیک ہے ہجرت تو نبی کریم صلی اللہ وسلم کے حکم کے ساتھ خاص تھی اب ہجرت کے بارے میں بھی نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا ہے وہ ہے کہ جو اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہے اس سے وہ ہجرت کر لیں یعنی گناہ سے ہجرت کر لے نیکی کی طرف آ جائے تو آج بھی اگر آپ گناہ کا موقع ہو اور گناہ کو آپ چھوڑ دیں صرف اللہ کے خوف سے تو یہ بھی آپ کے ہجرت کے قائم مقام گناہ کو چوڑنا گناہ سے نیکی کی طرح ہجرت کرنا یہ اس کا مفہوم ہو جائے گا وجہ ففی سبی اللّہ بے اموالحم ونفسم اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جانی یعنی اگر جہاد کا موقع آتا ہے کتاب کا موقع آتا ہے تو اس میں اپنے نفس کو پیش کرتے ہیں اپنی جان کو پیش کرتے ہیں اگر مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے لیے تو میں اپنے مال کو پیش کرتے ہیں پسو پیش جو وہ نہیں کرتے تو ان کا بہت بڑا درجہ ہے اب اس اس بات کو جو کچھ لوگ جو ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں یا جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں جیسے صاحب بتائیں گے کہ جیسے شیعہ لوگ کاش ان کو یہ بات قرآن کی سمجھ آ جائے تو ان کے کی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آزم و درجہ ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی نبی کریم وسلم کے ساتھ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جانوں کے ساتھ بھی مال کے ساتھ بھی سب کچھ اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دین پر قربان کر دیا تو ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ اللہ کے ہاں اور یہ لوگ جو ہے منزل مقصود کو پہنچنے والے ہیں ایک آیت اور پڑھنے کی راہمت مین ہو و رضوان بشارت اے ان کے لیے رب کی طرف سے براہمت رحمت کی مین ہو یعنی اللہ کی طرف سے رضوان اور اللہ کی رضا کی و جنات الرحم اور ان کے لیے جنات باغات جنت کے فیحہ نعیم المقیم جس میں اللہ کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہی ہیں اب جو لوگ اس طرح یہ ہے کامیاب لوگ تو اس کو ان کو پھر کیا ملے گا جنہوں نے اللہ کے راستے میں حجرت بھی کی ایمان بھی لے آئے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا تو ان کو پھر آگے ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کو کیا ملے گا یو بشرحم رب اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے یعنی اپنے رب کی طرف سے ان کو بشارہ تھے کہ اللہ ایک تو ان پہ اپنی رحمت نازی فرمائے گا ایمان کے بدلے میں ان پہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنی رحمت نازی فرمائے گا اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کے سارے کام جو ہے وہ بن جائے گا. یہ جو کافروں کو بھی رزک دی جا رہی ہے اور چرند پرند کو بھی دیا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی صفت رحمان ہے رحمان کہ اللہ کا رحم اتنا وسیع ہے کہ ہر جو ہے مخلوق کو اللہ تعالی رزق جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ہر کسی کے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے یہ جو ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے یا اس کو اپنے قریب کرتا ہے مادہ جانور جیسے بھینس گائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کے ایک مظہر ہے تو یہ بھی مطلب ہے کہ رحمت ہے اگر اللہ کی رحمت اس کو نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا تو یہ جتنے بھی انسانوں میں محبت موت رزق اور یہ جو پورا ایک نظام چل رہا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے رحیم الخر لیکن رحمان ال دنیا رحیم الاخرہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سب پہ مہروبان کافروں کو بھی دیا ہے لیکن رحیم جو ہے وہ آخرت میں صرف مسلمانوں کی جی؟ تو اللہ کی رحمت خاص پھر مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے اس سے بڑھ کے پھر بات ہوگی وردوانی اللہ کی رضا ملے گی ان کو نبی کریم وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ انی اصل و کرزا کو یا اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں جنت کیوں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی رضا کا مقام ہے تو رضا پہلے ہے جنت بعد میں اللہ راضی ہو جائے گا سر سب سے بڑی مقصد ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ جنت بھی دے گا تو جنت کیوں چاہتا ہوں جنت اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ یا اللہ آپ راضی ہوں گے تو جنت میں میں جاؤں گا آپ کی رضا مجھے مقصود ہے واؤز بے گا کا ورنات پناہ چاہتا ہوں آپ کے غصے سے اور جہنم سے جہنم سے کیوں پانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے غصے کی جگہ ہے جن پہ آپ غصہ ہوں گے ان کو آپ جہنم دے دیں گے تو اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور جب جنتیوں کو سب نعمتیں مل جائے گی ان کو محالات اور سارا کچھ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اور بھی کچھ چاہیے انہیں کہا اللہ سب کچھ مل گیا تو کہا جائے گا کہ میری رضا آپ کو اب حاصل ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو تو کسی کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اللہ کا رضوان اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے اللہ اللہ اکبر رضوان من اللہ اکبر لهم مقیم اور ان کی ایسی جنتیں ملیں گی کہ جس میں نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں رہی یعنی بعض اوقات تو مطلب ہے کہ آپ کو ایک دنیا میں آپ بہت اچھا محل بھی بنائیں اس کو بڑا ویل فیسلٹیڈ اور سارا کچھ کر لیں ویل فرنیشڈ ٹھیک ہے لیکن دس سال بعد بیس سال بعد عمارت ڈہ جاتی ہے فرنیچر خراب ہو جاتا ہے پردے خراب ہو جاتے ہیں ڈورس خراب ہو جاتے ہیں سیپے جا جاتی ہے لکھے جا جاتی ہے سب کچھ ہو جاتے ہیں لیکن اس میں جو نعمتیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں محلات اور باغات دیں گے تو وہ ایک تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ نعمتیں جو ہے وہ کبھی ضائع جو ہے وہ نہیں ہوگی اور ساتھ پھر نثر فی کی نعمتیں ضائع نہیں ہوگی خالدین افیہ ابدا آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوسرا بندے کو یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھ نہ نکالا جائے نعمت ملتی ہے نا یہ نعمت مجھ سے چن نہ جائے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خالدین آپ بھی ہمیشہ, ہمیشہ اس میں رہیں گے ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ ہے وہ جو اللہ جتنا عظیم ہے تو اس کا اجر پر کتنا عظیم ہو گیا جس کو اللہ نے اجر عظیم کہہ دیا تو وہ ایسی مدعے کی چیزیں ہیں کہ جس کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ قانون سنا اور نہ کسی دل میں اس کا گمان گزرا وہ اللہ کتنا اجر دے سکتے ہیں اللہ کتنی نعمتیں دے سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب پڑنا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والد اجمین